بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا بیرو عقیدہ یہ ہے کہ اکثر احادیث صحیح نہیں ہیں اور یہ نور الافاق اور تفسیر القرآن کے حوالے سے گزرا جواب یہ عقیدہ بھی قرآن اور احادیث کے خلاف ہے مثلا قرآن میں ہے وم عطا کم رسول فخ نہ ہوں اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دیں اس کو لے لو اور جس جی چیز سے روک دیں اسے رک جاؤنت اللہ امبر اور کسی ایماندار مرد کسی ایماندار عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ان کے لیے اس کام کو کرنے یا نہ کرنے میں کوئی اختیار رہے رسولم آیا وہی ذکی بالحکمہ و من قبل لفی غذاً وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ سریک گمراہی میں مبتلا تھے علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت ابالا میں حکمت مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ ہیں اور یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ کی احادیث مبارکہ کا سہارا نہ دیا جائے واقیم صلاح واعات و زکاء نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں کب پڑھیں کتنی اور کس وقت پڑھیں نماز میں کیا پڑھیں اور کس طرح پڑھیں رکوع سجدہ قعدہ قیام وغیرہ میں ترتیب کیا ہے کس کو کس کے بعد کس سے پہلے کریں نماز پڑھنے کے لیے اور بھی بہت سی باتیں جاننا ہوں گی مگر ان سب باتوں سے قرآن بظاہر خالی ہے جبکہ احادیث میں یہ سب باتیں موجود ہیں اور قرآن کا خود ہی دعویٰ ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی آپ صد اللہ علیہ وسلم پر وہی نازر کی جاتی رہی ہے اسی کا نام تو احادیث ہیں اس بات پر قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں ماقفات تم نے کھجور کا جو درخت کاٹا یا اس کو اپنے جڑ پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا مختصر واقع یہ ہے کہ جب غزو خیبر میں یہود اپنے قلعہ میں خود بن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے باغات اجاڑ دو تاکہ یہ قلعہ سے باہر نکل آئیں اور کچھ درختوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے کام آئے اس پر یہود نے مشورہ کیا کہ مسلمان تو فساد کرتے ہیں تو یہود کی باتوں کا جواب آیت بالا میں دیا گیا ہے یہ جو کچھ ہوا سب اللہ کے حکم سے ہوا مگر وہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے وہ تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا اسی کا نام حدیث ہے اس کو مبصرین کی اصطلاح میں وہی غیر مطلوب کہتے ہیں اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لس ماں فہیم احدرن میزان شاہران کی صفحہ نمبر پچیس اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی شخص اور کو سمجھ نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں سینکڑوں وارد ہوئی ہیں. مثلا مثلاً عنداب ابن نمادی کرب رزي الله تعالى عنه وعنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه على يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله سنن ابی داود سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ اور مشکات کے صفحہ نمبر 29 پر حضرت مقدام ابن مادی غرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے سار, سار اس کے مثل بھی سن لو مجھے سن رکھو قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا تک یا لگایا ہوا آدمی یہ کہے گا کہ لوگوں تمہیں یہ قرآن کافی ہے پس جو چیز بھی اس میں حلال ہے اسی کو حلال سمجھو حالانکہ اللہ کے رسول کی حرام بتائی ہوئی چیزیں بھی ویسی ہی حرام ہیں جیسا کہ اللہ کی حرام بتائی ہوئی چیزیں انس بن مالک خالا خالا خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ترکی رسول اور اسی طرح مشکات کے صفحہ نمبر اکتیس پر امام مالک رحمہ اللہ نے نوایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ جی وعن ابن مالک نہیں ہے بلکہ وان الامام مالک ابن انس ہے کہ امام مالک انس رحم اللہ نے مرسلن روایت کیا ہے قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرین لن ترک تفیق تم بہم کتاب اللہ وسول رسولی کہ امام ملک رحم اللہ نے ارشاد اللہ تم میں سے دو چیز تم میں دو چیزیں چھوڑا جاتا ہوں جب تک ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ